سلسلہ ہے حسن اسلام اس کے اندر مبلغین کے مدنی پول بھی ہوں گے انشاءاللہ شاء آپ کے کالس بھی ہوں گے اور آپ کے تاثرات آپ کو بھی اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من منصلّہ علیہ کمسینہ صولاۃن یومن فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا سو فاہت ہوں القیامہ قیامہ تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ کتنی پیاری بشارت ہے اس حدیث مبارک کے اندر روزانہ صرف پچاس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صرف پچاس مرتبہ درود پاک کتنی دیر کے اندر پڑا جا سکتا ہے کتنا ٹائم اس میں لگے گا یہ ہر بندہ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے مختصر درود پاک کے سیگے والا درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو دو سے چار منٹ لگ جائیں گے تین منٹ لگ جائیں گے اگر بڑا درود پاک درود ابراہیمی ہے یا دیگر جو درود پاک ہیں درود تاج ہے اگر ان کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو پچاس مرتبہ پڑھنے میں دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے لیکن ان دس سے پندرہ منٹ کے اندر کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے کتنا بڑا فیضان حاصل ہو رہا ہے نبی کریم علیہ الصلاحت السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اسے موج سے ملاقات مجھ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور یقیناً جس آدمی کو بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ سلاۃ والسلام سے مسافح کا ہاتھ ملانے کا شرف مل جائے جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے یقیناً وہ شخص آخرت کی پریشانیوں سے دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پا جائے گا لہٰذا کچھ نہ کچھ تعداد میں ہمیں درود پاک لازمی پڑنا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ ہے حسن اسلام اور اسلام کے بہت سارے محاسن ہیں اسلام کی خوبصورتیاں اسلام کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام نے ہر ہر چیز کے بارے میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھلاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی اما اکمل تو فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا تو ایک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے مکمل مذہب ہے مکمل دین ہے اور آج ہم نے جس بات کو جس عنوان کو اپنا موضوع بنایا ہے جس چیز کو اسلام کی جس خوبی کو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے وہ ایسی خوبی ہے وہ ایسا حسن ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں اس کی وجہ سے اسلام پھلتا پھولتا رہا اسی خوبی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسلام کے قریب آئے وہ کون سی خوبی ہے اسی خوبی کی وجہ سے اسلام سے لوگ متاثر کئی مرتبہ ہوئے اسی خوبی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کئی مرتبہ جو ہے اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور وہی ایک خوبی تھی کہ جس خوبی کی وجہ سے بہت سارے جنگ و جدال والے معاملہ ختم ہو گئے خون ریزیاں ختم ہو گئی اور وہی ایک خوبی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قتل وارت گری کا خاتمہ ہوا بہت سارے مصیبتوں آلام سے مصائب و عالم سے پریشانیوں سے اس ایک خوبی سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے اب وہ خوبی کون سی ہے آپ بھی سوچیں تھوڑا ذہن لگائیں کون سی خوبی ہو سکتی ہے یقینا اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ خوبی اگر وہ وصف آج بھی ہم اپنا لیں اور بہت سارے لوگ آج بھی اس کو اپنا کے بیٹھے ہوں گے تو وہ ہر دل عزیز بھی ہوں گے ان کا مقام معاشرے میں دیگر افراد سے زیادہ بلند و بالا ہوگا ان کی ان کے خاندان کے اندر عزت و مقام بہت زیادہ ہوگا دیگر افراد کے مقابلے میں اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ خوبی اسلام کا حسن کون سا ہے وہ, وہ ہے صبر و تحمل صبر و تحمل قوت برداشت برداشت کر لینا یہ ایسی ایک خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اس کو اپنا لے تو اس کی وجہ سے بہت سارے ترقی کے منازل کو وہ طے کرتا رہتا ہے کسی کی وجہ سے بہت سارے قتل و غارت گری سے نجات،, نجات حاصل ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے خاندانوں کے بگڑے ہوئے معاملات درست ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے کاروباری زندگی مستحکم ہو سکتی ہے اسی برداشت کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے دوستوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ کا بندہ قرب اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں بہتری کو حاصل کر سکتا ہے تو یہ انشاءاللہ شاء اللہ آج ہم صبر و تحمل اور ہم یعنی صبر و تحمل کیا چیز ہے اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں اور صبر و تحمل کو اپنانے کے کیا کیا فوائد اور فضائل ہیں نہ اپنانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ہمارا اس کے بارے میں طرز عمل کیا ہے یہ جو آپ نے موضوع کے اندر آپ نے دیکھا کہ اور ہم لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ شاء ہم خود کریں گے اپنا محاسبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ خود بھی اپنا محاسبہ کریں انشاءاللہ مبلغین شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ شاء غلام سہوز محی الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے راشد نور مدنی صاحب بھی ہمارے سلسلے میں ان ہمارے ساتھ آخر تک ہوں گے انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے اور یہ تو وہ موضوع ہے کہ آپ نے مدنی چینل پر بیانات میں دیگر مقامات پر آپ نے بہت سارے مدنی پھول بہت سارے فضائل اور بہت سارے مسائل اس کے حوالے سے سن رکھے ہوں گے انشاءاللہ شاء آج پھر ہم آپ کی توجہ اور اپنی توجہ اس موضوع کی طرف کرنا چاہتے ہیں چلتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرتے ہیں غلام محی الدین بھائی کی طرف کیسے ہیں غلام محی الدین الحمد ٹھیک کیا فرماتے ہیں آپ آج کے موضوع کے حوالے سے جی بالکل آج کا موضوع صبر و تحمل اور ہم تو صبر و تحمل کا قوت برداشت کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور ایسے افراد کو اللہ تبارہ کا وطالعہ پسند بھی فرماتا ہے اب دیکھیے کہ کہا جاتا ہے تو رف الشیا ازدادی ہا کہ چیزوں کو ان کی جدوں سے پہچانا جاتا ہے تو برداشت کرنا صبر و تحمل کرنا اس کی ضد ہوگی عدم برداشت جس کو ہم غصے سے تعبیر کرتے ہیں بے صبری سے تعبیر کرتے ہیں چونکہ چیزوں کو ان کی جدوں سے پہچانا جاتا ہے جس طرح دوست کے مقابلے میں اس کی ضد آتی ہے دشمن اسی طرح سردی کی ضد آتی ہے گرمی اسی طرح عالم کی ضد آتی ہے جاہل تو سردی کو اسی وقت جانا جائے گا اسی وقت پہچانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں گرمی ہو عالم کے علم کو اسی وقت جانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں جہل ہو جاہل ہو اسی طرح دوست کو اسی وقت جانا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں دشمن ہو جی تو اسی طرح صبر و تحمل کو قوت برداشت کو اس وقت جانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں بے صبری ہو عدم برداشت ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں صبر و تحمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس پر اللہ تبارہ کا نے ان لوگوں کو پسند فرمایا جو ان اوساب کے حامل ہیں اور کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا شرف ہے اس امت کا کہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے صبر و تحمل کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ معاشرین بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے تو صبر کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں تحمل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارہ کا وطالیہ سورہ عالِ عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے ول کاظمین الغیزہ ولافیناس و اللہین کہ بے شک غصہ پینے والے لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں اب دیکھیے ایک ہے محبت کرنے والا اس کو ہم کہتے ہیں محب محیب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو اور جسے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں ہم آقا سے محبت کرنے والے الحمد تو ہم ہیں محب محبت کرنے والے اور ہمارے آقا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو اللہ تبارہ کا وطالعہ ایسے لوگوں سے خود محبت فرماتا ہے یعنی اللہ تبارک کا وطالع کے یہ محبوب بندے ہوتے ہیں جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں قوت برداشت سے کام لیتے ہیں غصے وقت کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں سے گزر کرتے ہیں تقوی کی رائے اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک کا ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین تحمل یہ ہے کیا چیز یاد رکھیے کہ تحمل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ حمل سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا برداشت کرنا برد کا مظاہرہ کرنا اور نرمی اختیار کرنا اور اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ناگوار باتوں میں برداشت سے کام لینا جو باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہوں جو باتیں آپ کو بری لگتی ہوں آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہوں ان کو برداشت کر لینا اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کر لینا اور ناموافق حالات میں نرمی اور توازوں کو اختیار کرنا یہ تحمل کہلاتا ہے برداشت کہلاتا ہے اسی کے حوالے سے مزید راشد بھائی سے مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے قوت برداشت اور تحمل بردباری یہ اسلام کے ایسے اوصاف ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ بھی بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں اور جو ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا ایک وص ہے یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہمارے مشل راہ ہے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ تحمل بردباری قوت برداشت کے اوساؤ سے آپ مالا مال ہیں نہ ہوں کیونکہ آپ کی تربیت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کئی مقام پر نبی پاک علیہ صلاح والسلام کی قرآن پاک میں تربیت فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلۃ وسلام کے مطابق آپ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے اور اپنے غلاموں کی بھی آپ نے اسی انداز میں تربیت فرمائی ہے میں چندی کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نمد المل الغبی فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو بہادر ہو یا وہ کسی کو پچھاڑ دے, پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے اپنے آپ کو قابو کر لیں یہ آمد ہے آمد یہ اصل بہادری یہ ہے دے کہ دے اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور برداشت کی آسان لفظوں میں تعریف یہی بنے گی کہ اپنے غصے کو ضبط کر لینا اس کا اپنے اعضا کے ذریعے اظہار نہ کرنا جی ایک اور حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کو امام ابن جریر تبری تفسیر تبری میں نقل کرتے ہیں اور امام ابو بکر محمد بن ابراہیم تفسیر ابن منظر میں نقل کیا ہے اور امام ابو منصور معتوریدی نے تفسیر تعویلات اہل سننا جو کتاب ہے تفسیر قرآن کی اس میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا بہت تیاری حدیث ارشان فرمایا من قوام غیزن و حق دیرو اللہ ملا اللہ فرمایا کہ جس نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی تھا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے امن اور ایمان سے بھر دے گا اس کا سینہ امن اور ایمان سے بھر جائے گا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سننے ترمزی شریف کی یہ حدیث پاک ہے من فرمایا کہ جس بندے الغذاضی فرمایا غصے کو پی لیا اور وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے وہ طاقتور ہے وہ صاحب اختیار ہے وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے اور اس کے باوجود غصے پر اس نے قابو پا لیا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے لے لے سبحان اللہ اس بندے سبحان کی یہ شان, لے شان لے ہے نبی پاک علیہ سلاط و السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے جو عمدہ تربیت فرمائی اور عاقع عالم علیہ و السلام کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا دی قرآن کریم سورہ علیہ عمران آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فبیمہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمْ سبحان اللہ تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو سبحان ایک سبحان اور موقع پر سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفور الرحیم اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان یہ ہے ان کا تربیت اسلام کی یہ ہے اسلام کا حسن کہ جو بندہ اس حسن کو اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے وہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے سبحان اللہ بڑی اچھی بات کی اور یہی نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے سرکار تو عالم علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت کو آپ پڑھیں آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر اپنی ساری حیات ظاہری کے اندر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا آپ علیہ السلاط اسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا انتقام نہیں لیا سب کو معافی فرماتے رہے سب کو معافی فرماتے رہے اور یہی نبی کریم علیہ اصلاۃ اسلام کی سیرت ہے ان کو پڑھیں تو ان شاء بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا اور اس طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ مدینہ شریف کے جو کھجوروں کے باغات ہوتے تھے تو اس کو جب بھوک لگتی تو وہ باغات میں جاتا اور کھجوروں کو توڑ کے کھا لیا کرتا تھا لوگ اس سے پریشان تھے ایک مرتبہ ایک بات کا مالک اس کو نبی کریم علیہ اصلاط اسلام کی بارگاہ میں لے گیا اور جا کر یا رسول اللہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے باغوں میں سے کھجوریں توڑ کے کھا لیا کرتا ہے اور میرے باغ سے بھی ابھی اس نے یہ کھجور جو ہے وہ توڑ کے کھائی ہے جس سے ہمیں ناگواری گزرتی ہے <سلام> نبی کریم علیہ سلاط السلام نے اب اس شخص کے جس کو پکڑ کے لایا گیا اس کا بیان حدیث مبارک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا مجھے سزا ملے گی کیا مجھے عطاب کیا جائے گا کیا مجھ پر جو ہے وہ عذاب کی صورت ہوگی وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں جب میں گیا تو حضور علیہ صلاحت السلام نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلاط اسلام نے مجھے مسکرا کر دیکھا تو میری آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو گئی اس کے بعد نبی کریم علیہ السلاطلام نے ان سے استفسار فرمایا پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم کیوں کرتے ہو ایسا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگتی ہے اس لیے جو ہے میں ایسا کام کرتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلاط السلام نے اس سے فرمایا کہ جو خود ہی کھجور نیچے گری ہوئی ہو اس کو اٹھا کے کھا لیا کرو البتہ جو کھجور پہ لٹکی جو درخت پہ لٹکی ہوئی کھجور ہو تو اوپر چڑھ کر توڑنے کے لیے مالک سے اجازت لے لیا کرو حضور علیہ السلاط اسلام نے جب ایسا کیا تو اس کے بعد اس شخص کو حضور علیہ السلاط اسلام نے روانہ کر دیا وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلاط السلام کے اس طرح کے رویے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا حالانکہ چاہتے آپ علیہ سلاط اسلام تو اس کو سزا بھی دے سکتے تھے لیکن اس طرح کا صبر و تحمل کا اس کے ساتھ رویہ کرنا اور اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا اس کی زندگی کو سدھار گیا مزید کیا فرما جی کیا فرما سرکار علی سلاۃسلام کی پوری زندگی ایک تو حضور علیہ سلاط والام کی زندگی ہمارے لیے آ, نمونہ بنا دیا گیا اور ہمارے لیے عمل کرنے کا ایک یوں سمجھیں کہ بہترین اللہ تبارک کا وطالیہ نے سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے آ, بیان فرمایا صحابہ کرام نے تو سیرت سرکار علی صلاح والسلام کی افو درگزر حلم تحمل صبر ان واقعات سے بھری پڑی ہے جی اسی سے ملتے جلتے میں دو واقعات آپ کو بیان کروں کہ ان دونوں واقعات کو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں بیان کیا ہے سرکار علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام ہے زید ابن سانہ اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے سرکار علیہ سلاۃسلام مجمع صحابہ میں جلوہ گر ہیں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں ایسے میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام زید ابن سانا ہے جی اور آ کر سخت رویے کے ساتھ بڑی تیز نظروں کے ساتھ اور سرکار علیہ سلاۃ والسلام کو گھورتے ہوئے اس نے حضور کا دامن پکڑا اور حضور علیہ اللہ کی دادر کو پکڑا اللہ اور اللہ بھرے مجمع میں چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری عبد المطلب کی ساری اولاد کی یہی عادت ہے کہ وہ وعدہ کر کر پورا نہیں کرتے اللہ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اللہ اب یہ واقعہ یوں تھا کہ سرکار علی سلاۃ والسلام سے اس نے کچھ کچھ کھجورے خریدی تھیں اور ابھی دینے کے لیے ایک دو دن باقی تھے جو مدت دے پائی تھی اس میں ایک دو دن باقی تھے دو دن سے پہلے یہ زید ابن ساہانہ حاضر ہوتا ہے اور یہ واقعہ یہ سارا رویہ اختیار کرتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہیں آپ جلال میں آ گئے اور آگے بڑھ کر سرکار علیہ السلام کے سامنے آگے بڑھ کر زید ابن سانہ کو کہا کہ تیری یہ مجال کہ تم نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گفتگو کرے اگر رحمت حضور رحمت کا ہے رحمت اللہ عالمین ہے اور مسلمانوں کے نبی ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ ان کے صد اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں تو اب عمر فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری یہ مجال اگر حضور کا ادب معنی نہیں ہوتا تو میں نے اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا تو سرکار علی سلاط والسلام نے حضرت عمر کو روک لیا اور کہا کہ اے عمر یہ کیا کرو پیچھے ہو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے آ کر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا حق ادا کر دیجئے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے پر آمادہ کرتے اور اس طرح ہم دونوں کی مدد کرتے لہذا حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کے حصے کی کھجورے دے دو اور ساتھ ہی اس کو بلکہ زیادہ کھجورے دے دو جب حضرت عمر ان کو کھجورے دینے لگے زید ابن سانا کو اور زیادہ کھجورے دینے لگے تو اس نے کہا کہ اے عمر مجھے زیادہ کھجورے کیوں دے رہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے چونکہ تجھے خوف زدہ کیا تجھے دھمکی دی تو خوف زدہ ہو گیا تو تیری دل جوئی کے لیے سرکار علی سلاد وسلام نے مجھے حکم دیا کہ اس کو اس کے حصے سے زیادہ کھجورے دے دو اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ حسن ہے یہ اسلام کا حسن ہے اور سارا حسن مصطفیٰ کے قدموں سے حضور کی سیرت سے تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ سرکار نے دل جوئی کے لیے حکم دیا کہ تمہیں زیادہ کھجورے دے دی جائے جائیں تو اس نے کہا کہ عمر تم مجھے جانتے میں کون ہوں کہا کہ نہیں کہا کہ میں زید ابن سانا ہوں اللہ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ زید ابن ابنصانہ وہی تو نہیں جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے اہل کتاب کا بہت بڑا عالم ہے تو کہا کہ ہاں وہی تو کہا کہ جب تم سب کچھ جانتے ہو اور اہل کتاب ہو اور تو شریف میں تم نے سرکار علی سلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ بیان کی گئی ہے اس کو پڑھا ہے اس کے باوجود تم نے نبی علی سلاسلام کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا تو اس نے کہا کہ اے عمر دراصل ماجرہ یہ ہے بات یہ ہے کہ میں نے سرکار علیہ سلاۃ نبی آخر الزماں کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں تھیں تو میں پڑھ لی تھیں اور وہ سب میں نے حضور علیہ سلاط والسلام کی سیرت میں حضور کی زندگی میں موجود پائی اب صرف دو نشانیاں رہ گئی تھیں جن کو میں چیک کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزما کی ایک نشانی اللہ یہ اللہ ہوگی اللہ کہ ان کا حلم ان کے جہل پر غالب ہوگا اللہ اور جو ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کرے گا ان کا حلم اس طرح بڑھتا جائے گا جائے تو جائے گا میں نے یہ معاملہ اختیار کیا اور اس ترکیب سے اس کو آزمایا لیکن سرکار علیہ الصلاح و السلام میں یہ نشانی ابھی کامل طور پر موجود ہیں اے عمر اللہ اللہ گواہ ہو جاؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور اللہ اللہ تمہیں اللہ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بہت مالدار ہوں میں اپنا آدھا مال مستفیٰ کی امت پر صدقہ کرتا ہوں اللہ پھر اللہ اللہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑ کر اسلام لے آئے اسی طرح کا ایک میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو آپ نے بات کی نا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم جو ہے جتنا آپ کے ساتھ جہال کا برتاؤ ہوگا آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا میں نے ایک کتاب میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسی طرح آج کل کے دور میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ و السلام کے علم کا صدقہ آپ کا فیضان اس طرح لوگوں کو ملا ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اگر تو لوگ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں غلط معاملات کرتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان پر رحم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کیا مطلب جناب وہ جھگڑا کروں میں ان سے کیا لڑائی کروں میں ان سے کیا برا برتاؤ کروں مجھے تو ان کی حالت پر ہی جو ہے وہ رحم آ رہا ہے کہ یہ اپنے ساتھ نا انصافی کر کے اپنے لیے جہنم کو خرید رہے ہیں میرا نقصان تھوڑا بہت ہوا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے لیکن کسی کے ساتھ غلط کر کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ خراب کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے لہذا ہمیں بھی اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے دیکھیں فضائل کے مدنی چینل کے ناظرین اگر فضائل کی ہم بات کریں تو یہ افو درگزر غصے پر کنٹرول کرنا برداشت کرنا یہ بہت سارے فضائل کو ہم ذکر کر سکتے ہیں بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں آج اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے آج اگر ہمیں جو ہے اگر اچھے ماحول میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ آج کل بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے آخر کون سی وجہ ہے کہ آج نفرتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور محبتوں میں روز بروز کمی ہوتی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے گرے بان پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بات کو حرف آخری جانتا ہے اور دوسری کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا وجہ یہی ہے کہ عدم برداشت ہے برداشت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ترجیحات بھی الگ ہیں برداشت کا فقدان ہے اسی کی وجہ سے ہم نہ کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں جب بات کو برداشت نہیں کرتے تو جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے تو بات بڑھتی چلی جاتی ہے تو برداشت کو اپنائیں مزید اس کے فضائد ہمیں حاصل ہوں گے کیا کہتے ہیں جی بالکل صحیح آپ کے فوائد پر, آئے پر آئے کیا آپ اشارت دی دی فوائد تو اس کے بے شمار ہیں جی فوائد تو اتنے زیادہ ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ان کا شمار ہی نہیں ہے جی اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے ابتدائی اسلام میں اگر آپ دیکھیں جی یہ اس کے فوائد ہی تو ہیں کہ نبی کریم علیہ اللاط والسلام لوگوں کو دین کی تبلیغ فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں عقائد عالم علیہ السلاۃ والسلام جی جی یہ برداش ہی کا تو فدہ ہے کہ لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے پھر فتح مکہ کا جو معاملہ ہوتا ہے سن آٹھ ہچری میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے راستے سے گزرتے ہوئے کبھی اوپر سے کوڑا پھینک دیا کبھی راستے अल्या میں کانٹے بچھا دیے کبھی آپ علیہ السلام وہ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دی کبھی آپ کی گردن میں انہوں نے چادر ڈال کر اتنا زور سے دبایا کہ مبارک آنکھیں باہر تشلیف لے آتی ہیں اتنی تکلیف کے عالم میں کبھی آپ پر پتھر مارے جاتے ہیں کبھی تائف کی وادی میں لوگوں کو امن کا درس دینے جاتے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پر اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ مبارک نالین خون سے بھر جاتی ہیں اس وقت بھی یعنی اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود اور ایسے عالم میں پہاڑوں پر موقل فرشتہ ملک الجبال آتے ہیں ارض کرتے ہیں آکا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ کچل کر یہ ان کا یہ مر جائیں گے اشاد فرمایا نہیں میں رحمت اللہ عالمین بن کر آیا ہوں آخر عالم علیہ السلام اس وقت بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ایسے یعنی جن لوگوں نے اتنی زیادہ آپ کو تکلیف دی ہو اتنا ستایا ہو ایسے عالم میں بھی اور آپ علیہ السلام کے چچا سا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کو بے دردی کے ساتھ عہد کے میدان میں شہید کر دیا گیا آپ کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں اس دوران ان پر ان کے ظلم کیا گیا تو اس وقت ان کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی اور کتنے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں آتے ہیں تو مبارک گردن جھکی ہوئی ہے اور لوگوں سے فرماتے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ نے کسی سے اپنی رضا کے لیے بدلہ نہیں لیا اس وقت بھی معاف فرما دیا ہر آل ایک آل کو معاف فرما دیا یعنی وہ انسان بھی کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کعبے کی چابی دو اس نے منع کر دیا لیکن ایسے موقع پر اس کو بھی معاف فرما دیا آپ کے چچا کو شہید کرنے والے یا ان کے ساتھ جو ان کی، ان کی میت کی بے حرمتی کرنے والے جو فرات ان کو معاف کر دیا تو یہ کا تو حسن ہے آپ دیکھیے برداشت کا حسن نبی پاک علی علیہ السلام السلام کی قوت برداشت تحمل بردباری اللہ اکبر مسجد نبوی شریف میں ایک دیہاتی آیا نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں ان کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں ایک آدمی آتا ہے بدو آ کر مصر نبوی کے سہم میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ کتنی تکلیف یا ایک عالم ہے کہ ہماری عبادت گاہ صاحب کلام علیہ کو بڑا اس سے غصہ آیا اور اس کو مارنے کے لیے لپکنا چاہتے تھے فمر رک رو جاؤ روک دیا اچھا وہ آدمی پیشاب کر کے فارغ ہو گیا اس کے بعد نبی پاک علیہ اسلام نے اسے قریب بلایا بلا کر اسے سمجھایا کہ دیکھیے یہ عبادت گاہ ہے یہ مسلمان جی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور یہ معاملات ہیں اسے پیار سے سمجھایا نے کہا جی معذرت اور جو معاملہ سمجھ میں آ گئے یہ برداشت پھر قوت برداشت اگر آپ پیدا کر لیتے ہیں اور آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں جی تو آپ کو فوائد کتنے حاصل ہوں گے سب سے بڑی چیز ایک تو وہی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے دوسری بات لوگ آپ سے محبت کریں گے اگر کوئی آپ سے جہل کا برتاؤ کرتا ہے کوئی آپ سے بدتہذیبی کا برتاؤ کرتا ہے اور اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے کچھ دیر کے بعد وہی بندہ آپ سے خود معافی مانگ رہا ہوگا दिल्कु ایسے کئی <laughs> واقعات ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کریم ایک غیر مسلم سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اس غیر مسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالب آتے ہیں وہ نیچے ہے آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں کہ اس بد وقت نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا وہ بڑا حیران ہوا کہا علی ایسے معاملات میں تو بندہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے میں نے آپ کو مطلب آپ کے چہرے پر تھوک دیا جی حضرت علی نے فرمایا دیکھو پہلے میں تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا وہ دین کی سر بلندی کے لیے کر رہا تھا لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا اب میرے نفس کو غصہ آیا اور ہم اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے یہ دیکھ حل کر وہ بندہ مسلمان ہو جاتا حل حل ہے امام زین آبی بدی اللہ تعالیٰ ہو آپ ان کی شان دیکھیے ایک لونڈی ہے آپ کی جو غلام ہے غلام عورت ہے آپ کا چہرہ دھلوا رہی ہے وضو کروا رہی تھی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹتا ہے آپ کے چہرے پر لگتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں کتنی بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تھوڑا سا جلال آیا وہ لونڈی بھی چونکہ ان کی صحبتوں میں رہنے والے ہیں تو اس لونڈی نے فوراً قرآن پاکی آئے پڑی ول کا اور غصہ پینے والے آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا میں نے غصہ پی لیا پھر اللہ اس نے اللہ کہا وہ لافین علی ناس اور لوگوں سے درگزر فرمانے والے فرمایا جا اللہ تجھے معاف کرے پھر اس نے آگے کہا و اللہ حکب اور اللہ نیکوں سے محبت کرتا ہے فرمایا میں اللہ نے اللہ, تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا اللہ یہ اللہ ان گزاروں کا دیئے عالم ہے یہ ان کی قوت برداشت صبر و تحمل ہے اپنے ذات کے لیے نہیں کرتے یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گی یہ تب رضی اللہ عنہ کے بارے میں چونکہ یہ صاحب کا انداز ہے جن کی تربیت حضور کی بارگاہ سے ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے گالی دی اللہ صدی اکبر وہ ہیں جو ابد البشر کے بعد سب سے افضل مقام آپ کا ہے سیدنا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فضائل اور بڑے کمالات ہیں آپ کے لیکن آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ کا قوت برداشت صبر و تحمل خلیفہ وقت ہیں اور کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ اس کو معاف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا میرے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں جو اللہ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ القدر صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ہیں اچھا ایک روایت کے مطابق دو سو پچاس سال آپ کی عمر اور میرات میں مفتی صاحب نے لکھا ہے تین سو سال سے زیادہ عمر کے آپ تھے حضرت عیسیٰ دا دا دا کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کے صاحبی تھے تو اب ان کو بھی کسی نے گالی دی اللہ اکبر کا صبر و تحمل دیکھیے کیونکہ حضور کے تربیت یافتہ تھے حضور کی سنت تو بھر کسی نے مجھ سے بولا کہ یہ تو نیک بندوں کا کام ہے یہ تو بڑا مشکل ہے میں نے کہا نیک بندوں کا کام ہے تو نیک بندے ہی کرتا ہے تو آپ کو نیک بننے میں کیا دشواری ہے آپ کیوں نیک نہیں بنتے اور दे اطاعت दे محبت جو ہے وہ اطاعت کرواتی ہے محبوب दे کی ادا کو ادا کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ تو نیک بندوں کا کام ہے یہ ہم نہیں کر سکتے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو ادا کرتا ہے ادا کرتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا میں یہ واقع مکمل کر لوں آپ کو گالی دی تو آپ نے کہا کہ اگر بروز قیامت میزان عمل پہ گناہوں کا پلہ میرا بھاری ہے تو میں اس سے بھی ہوں اللہ اور اللہ اگر, اللہ اگر اللہ گناہوں کا پلہ میرا ہلکا ہے تو مجھے تیری گالی کی پرواہ اللہ یہ ہے اللہ والوں کا طرز عمل یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے کیا ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے کیسے یہ باتیں سن رہے ہیں اب تھوڑا سا یہ ذہن بنے گا اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی جو ہے وہ معاملات میں لگ جائیں گے دوبارہ ہماری اپنی دنیا ہوگی ہماری اپنی زندگی ہوگی ان باتوں پر اگر آپ عمل پیرا ہونے چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی صحبت پہ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں آپ کے سارے دوست ہی ایسے ہوں جو کسی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے اچھا <تصفح> وہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کیسے برداشت کریں گے اسی طرح اگر آپ کی صحبت آپ کے دوست آپ کی اٹھک بیٹھک آپ کی گیدرنگ اگر ایسی ہے کہ بھئی وہ برداشت کر لیا کرتی ہے تو آپ بھی برداشت کریں گے تو اپنی صحبت پر غور کریں اور ان باتوں پر غور کریں گے تو ان شاء کو عمل کا جذبہ بھی ملے گا راشد بھائی بات یہ آتی ہے کہ ایک شخص ہے اس کی عادت یہ ہے اب فطری طور پر غصہ بندے کو آ ہی جاتا ہے جو بات بندہ ناگوار دیکھتا ہے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے اس پر ایک غصہ آ ہی جاتا ہے اب اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے اور ایک بندے کی عادت یہ ہے کہ وہ برداشت کر ہی نہیں پاتا اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیے عمران بھی دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بری بات کو دیکھ کر غصہ آنا یا خلاف مزاج بات پر غصہ آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو الگ الگ ویسی چیزیں ہیں اور کہاں پر برداشت کرنی چاہیے جی اور کہاں پر برداشت نہیں, نہیں کرنی چاہیے, چاہیے جی یہ جی بھی ایک پہلو ہے بالکل اب صورتحال یہ ہے کہ خلاف مزاج بات ہوئی اب بندے کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں اسی سے رہنمائی حاصل کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے آپ فورن رد عمل کا اظہار نہ کریں اچھا کچھ دیر کے لیے رک جائیں آپ اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کریں جی غور کریں کہ مجھے یہاں پر کیا جواب دینا چاہیے جی جب بندہ غور نہیں کرتا توقف نہیں کرتا رکتا نہیں ہے فوراً رد عمل دیتا ہے اس کا پھر نقصان ہوتا ہے میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں جی مثال کے طور پر گھر میں ہیں گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے عدم برداشت بی بی م... جی بی بی کے بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں مین اس میں یہی ہوتا ہے کئی لوگ اس طرح کے ان یعنی کے مسائل علماء اکرام سے مفتی اکرام سے پوچھتے ہیں ہم فتح پڑھتے ہیں جی میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اس کی وجہ کیا ہوتی وہ ہو؟ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں غصے میں ہی تو ہوتا ہی ہے بات بگڑی کوئی بات بنی اور غصہ آ گیا नहीं। اور اپنے اوپر یعنی کے برداشت نہ کیا اور فوراً رد عمل کا اظہار کر دیا رد عمل دے دیا یہاں پر اگر سوچ لیں یار مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس نے یہ کام کیا اس نے چہرے پر تھوکا اب رک گئے رک کر آپ نے سوچا ہوگا یقینا اور آپ کو لگا کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے آپ نے آگے سے وہ عمل نہیں کیا اس کی برکت ظاہر ہوئی ایک بات دوسری چیز اسی طرح میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ جیسے بڑا بڑے کے سامنے چھوٹا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو بڑا برداشت نہیں کرتا فوراً رد عمل دیتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے اسلامی اسلامی بھائی نے مجھے واقعہ سنایا عمران بھائی کہ کہتے ہیں ہم ایک اسلامی بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی وہ گنگے بہرے تھے जी. ان سے پوچھا کہ کیا آپ پیدائشی طور پر نہیں سنتے یا, بو, یا ان کے بولتے نہیں اس نے کہا دراصل وجہ یہ ہے کہ میں پہلے 3 سال کی عمر کا تھا اس وقت میں بولتا تھا ان کے ٹھیک تھا میری کسی بات پر میری بڑی بہن کو غصہ آیا اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا چہرے پر اس کی وجہ سے میرا پردہ کان کا پھٹ گیا اور میں قوت سماج سے محروم ہو گیا جب میرے پاس کچھ الفاظ نہیں آئے ویکیبلری جمع نہیں ہوئی الفاظ کا ذخیرہ نہیں آیا میں بول بھی نہیں سکا اور آج تک محروم ہوں فوراً رد عمل کا اظہار آپ گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی میں پتا بھی ہے کہ آگے کچھ ہے ٹریفک جام ہے شیشے بند ہیں وہیں پر ہارن پہ ہارن اور بولنا شروع کر رہے ہیں اب یہ جہاں کہاں نہیں جا رہے یہ وہ کیا انرجی وزائ کر رہے ہیں اپنا اظہار ٹریفک کے اندر ہو گھریلو معاملات میں ہوں اسکول میں ہوں کالجز میں ہوں بازار میں ہوں اپنے دوستوں کے اندر ہوں بزنس میں ہوں یہ بہت سارے معاملات میں ایک خاص اور پر چیز دیکھ لی جائے کہ مجھے رد عمل کا اظہار کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا اس بات پر غور کر لیں پھر اپنی صحبت کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا اپنی صحبت کو دیکھ لیا جائے اس کے نفع اور نقصان کو دیکھ لیا جائے اس کے فوائد کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ قوت تلا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے انسان کو جی بالکل صبر و تحمل سے کام دینا چاہیے اور ان فضائل پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص تھا گھر پر آیا بھوکا پیاسا تھا کھانے کے لیے کھانا مانگا اس کی عورت نے آگے کھانا لا کے پیش کر دیا جس میں نمک تیز ہو گیا اب نمک تیز ہو گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا اور دل یہ چاہا کہ یہ پلیٹ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ پہ ماروں لیکن اس نے دل ہی دل میں اپنے غصے کو پی لیا اور اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ سارا دن تھک جاتی ہے میں اس کو معاف کر دوں میرا رب بھی تو میری کتنی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے یہ سوچ کر اس نے معاف کر دیا اور اس کا پھر انتقال ہو گیا انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا معاف آل اللہ حبی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا <سؤال> اس نے کہا کہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے مجھے بخش دیا اور سبب یہ بنا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کو اس کی خطا پر معاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میری ساری خطائیں بخش دی تو اللہ تبارہ کا وطالعہ غفور الرحیم ہے اب ایسے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوں گے جو اپنے گھر پہ خیر ببر ہوں گے باہر کے وہ ہیرو ہوتے ہیں اور بڑے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے حضور جان باپ جی وہ گھر میں آ وہ شیر ببر بن جاتے ہیں بچے الگ پریشان ہیں ابو کے آنے کا وقت ہو گیا بلا وجہ میں ڈاٹیں گے چھڑکیں گے لتاڑیں گے تو اس کے یوں سمجھیں کہ عدم برداشت کے کئی نقصان آتے ہیں ہمارے راشد بھائی نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ گھروں کا ٹوٹنا اور پھر جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی نا وہ یوں سمجھیں کہ اپنا بھی سکون برباد کرتا ہے دوسرے سامنے والے کے بھی سکون برباد کرتا ہے اس کے گھر کے ماحول کا یوں سمجھیں کہ وہ ماحول درست نہیں رہتا باہر ہوگا تو معاشرتی اعتبار سے بھی اگر ایسا شخص جس کے اندر برداشت ہی نہیں ہے تو وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا اسی طرح اگر وہ برداشت نہیں ہے جس کے اندر قوت برداشت وہ اچھا بیٹا نہیں بن سکتا اچھا باپ نہیں بن سکتا اچھا شہر نہیں بن سکتا کہ ایک ٹک رہے گی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اپنی بیوی کو سنائے گا بلاخر نتیجہ یہ نکلے گا یا تو طلاق پر نوبت پہنچے گی یا بیوی خود تنگاد سے خلا کا تقاضا کرے گی ماں باپ اچھا باپ اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو مارے گا اور گالی گفتار یعنی یوں سمجھیں کہ بچوں کے سامنے چھوٹے بچوں کو سامنے ڈانٹنا اور پھر اوپر سے گالی بکنا اور گالی گفتار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک گھٹیا شخص کا حملہ گالی ہے کہ وہ گالی پہلے دے گا بات بعد میں کرے گا اب یہ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے ماں باپ لڑ رہے ہیں بچے دیکھ رہے بیٹھ گئے کیا ہو گیا بالکل اس کا اور بچوں کے سامنے گالی گفتار تمہاری ماں ایسی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو برداشت نہ کرنے سے اتنے نقصانات تو اب برداشت کا علاج عدم برداشت کا علاج کیا ہے کیسے ہمیں برداشت حاصل ہو تو علامہ اس کے علاج لکھے آپ سے پوچھتا ہوں مذنی چینل کے ناظرین کی میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا دیکھیں اب یہ باتیں جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے اسلاف کے جو واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث جو بیان کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کا ذہن بنتا ہو کہ ہاں اب تو میں صبر و تحمل سے کام لوں گا اب میں برداشت کروں گا گھر میں بھی برداشت کروں گا اور اسی طرح باہر بھی میں اپنے دوستوں سے کاروباری زندگی میں بھی برداشت سے کام لوں گا اپنے بالخصوص ماتحت جو افراد ہیں جو نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اگر دن بنتا ہو تو ان کے ساتھ بھی سبر و تحمل کے ساتھ پیش آؤں گا لیکن یاد رہے کہ ایسا ہوگا کہ کبھی آپ کے تحمل کو آپ کی برداشت کی بات کو آپ کی کمزوری پر معمول کیا جائے گا کبھی اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا کبھی آپ کی برداشت کو آپ کی مجبوری سمجھا جائے گا اور کبھی جو ہے وہ کوئی اور نام دیا جا رہا ہوگا تو اس پر آپ نے تیش میں نہیں آنا مجھے بھی تیش میں نہیں آنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اس پہ تیش میں نہیں آنا ہم برداشت اس بندے کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہم تو برداشت خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نبی کریم علیہ اللہۃ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور بالخصوص جب ہمیں جو ہے اکسایا جائے گا اس بات پر جب ہمیں غصہ دلایا جائے گا جب ہم پر طنز کیا جا رہا ہوگا یقینا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا اور جب ہم خدا کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور یاد رہے کہ جب بندے سے خدا راضی ہو جاتا ہے دنیا بھی سنور جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے آپ علاج بتا رہے تھے غلام جی اس میں علماً نے بلکہ امیر علیہ سنت کی ایک رسالہ ہے غصے کا علاج اس میں یہ آپ نے غصے کے علاج لکھے ہیں سارے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا تو چاہیے کہ وہ رسالہ میر علیہ سنت کا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جائے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اٹھا کر اس کا مطالعہ غصے کا علاج غصے کا علاج غصے کا علاج بڑا زبردست رسالہ ہے اسی طرح ایک وہ رسالہ امیر علیہ سنت کا گھریلو ناچاکیوں کا علاج اچھا پڑھنے والے رسالے یعنی گھر کا یوں سمجھیں کہ سکون واپس لوٹ آئے گا تو اس میں علاج یہ لکھا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ <متحدث> یوں سمجھیں کہ عدم برداشت کا شکار ہو رہے ہیں تو فوراً تحفظ پڑے اور شیخ خانی فوجی کیونکہ وجہ ہے؟ یہ کہ غصہ جو ہے وہ غصہ کے جو مضمون ہے جو کسی گنا کے بعد ہی ٹھنڈا ہوگا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہر غصہ حرام نہیں ہوتا یہ عوام میں مشہور ہے غصہ حرام ہے تو ہر غصہ حرام نہیں ہوتا وہ غصہ کے جو کسی گنا کے بعد ختم ہو کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہو تو وہ غصہ حرام ہے غصے کا بے جا استعمال یہ حرام ہے باقی اب اگر گھر میں بے پردگی ہے اور گھر میں اس طرح کا ماحول ہے تو ایسی بات ہے وہ ٹھنڈے ٹھار طریقے سے تو اس کو نہیں سمجھا سخت الفاظ ہوں گے بہرحال اس کی تو اجازت نہیں ملے گی کہ غیرت کے نام پر معذ اللہ قتل و غارت گری مچا دیں جیسا کہ ہمارے معاشرے کا عالمی ہیں بحال وہ سخت الفاظ میں بچہ اگر بالغ ہو گیا ہے تو یہ حدیث پاک کے مطابق حکم ہے کچھ سختی سے مسجد کی طرف بھیج دیجیے کرتے ہیں راشد بھائی آپ کیا فرمائیں گے کہ برداشت کا جو ہے وہ طریقے کس طریقے سے برداشت کو اپنایا جا سکے دیکھیے برداشت پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے فوائد پر نظر رکھی جائے اس کے نقصانات پر نظر رکھی جائے پہلی بات آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اس کو دیکھ لیا جائے جس کے طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے جذباتی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر بھی آئیں گی کیونکہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے ٹھیک دوسری بات اپنی صحبت پر غور کر لیا جائے تیسری بات یہ کہ انسان ان کے اس کے جو نقصان کی طرف اشارہ کروں گا اس پہ اس پہلو پر بھی غور کیا جائے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے جذبات میں آتا ہے برداشت نہیں کرتا تو اس کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے یا تو اس کا اظہار وہ زبان سے کرتا ہے جی. یا اس کا اظہار اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے جی. یہ دو چیزیں عموماً چیزیں ہوتی ہیں زبان سے اظہار کر کے اپنے دل کا گویا غبار نکالتا ہے اس کے نقصان زبان کی آفتے کیا کیا ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے وہ ایک عربی کا شیر ہے جرا ہاتھ کہ تیروں اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے اس پر زبان کی آفتیں ہیں دوسری چیز انسان اپنے ہاتھوں سے یا تو کیا کرے گا چیزیں توڑ دے گا ٹھیک ہے چیزیں توڑے گا پچھتا اپنی خود ہی ہے اچھا بہاد کا کیا ہوتا ہے جیسے باپ نے بچے کو دیکھا موبائل میں کافی دیر سے لگا والی صاحب کو غصہ آیا بیٹے کا موبائل لے کر توڑ دیا اب بات نہ دلانا بھی خود ہے لا کر بھی خود ہی دینا ہے اچھا دوسرا بیٹا بھی باغی ہو جائے گا یہ چیزیں بھی ہیں ان کے نقصانات پر اسی لیے یہ اسلام کا حسن ہے نبی کریم علی صلاح و السلام کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من السان ہی ودی یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اس کے تحت علماء نے یہی لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو گنا ہوتے ہیں یا عموماً انسان جو چیزوں کا اظہار کرتا ہے وہ زبان سے یا ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے تو اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے پھر اس کے ان کے غصے پر قابو پانے کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے فضائل پر غور کیا جائے ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علی سلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اچھا جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق توڑے یہ اسے تعلق جوڑے تعلق ایک خدیش میں فرمایا کہ اللہ تبارک و در درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو دوست رکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے پیارا بننا ہے تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہوں گی انشاءاللہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہوگا اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی جو بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے رب راضی ہوگا تو رب کی مخلوق میں انشاءاللہ راضی ہو جائے گی اور یہ شاہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جی شب براہ آنے آنے جی. جی. یہ وہ رات ہے کہ جو چھٹکارے کی رات سے مشہور ہے شب جی. کا مطلب چھٹکارے کی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے لیکن ان کی بخشش نہیں ہے کہ جن کے دلوں میں کینا ہے بگز ہے عداوت ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے برداشت نہ کرنے سے غصہ کرنے سے حضرت ابودردا کی روایت موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں حضور نے فرمایا لغدب ولا تلجن غصہ نہ کر تو تمہارے لیے انشاءاللہ جنت جنت ہوگی اور اس کا پھر ایک علاج تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ بندے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ تعاوض پڑے اور لاحول شریف کا ورد کرے انشاءاللہ غصہ کم ہوگا اور یہ احساس پیدا کرے کہ آج میں کسی بندے کی خطا پر غصہ کر رہا ہوں اور اس کو معاف نہیں کر رہا درگزر نہیں کر رہا میری کتنی خطائیں اگر میرا رب ان خطاؤں پر غضبناک ہو گیا تو میرا قیامت کے دن کیا بنے اللہ بالکل ہم سے بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں ہم سے بھی گنا ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم کسی کے بڑے ہیں تو ہم ہمارا بھی کوئی بڑا ہوگا تو کوئی ہم پر بھی غصہ کر سکتا ہوگا لیکن اللہ نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے اگر کوئی دنیا میں ہم سے بڑا نہ بھی صحیح ہم گھر کے بڑے صحیح تو اللہ وضو اللہ شریک تو ہم سے بڑا ہے اور یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں ہمیں اس کی سزا دے دے یا آخرت میں ہمیں اس کی سزا دے دے اور اس سے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں جس طرف اس کو توجہ سے سنیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہوگا آپ نے اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے دوست صاحب میں ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہو کہ معمولی معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے اب وہ معمولی سی بات راجد بھائی میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ آ, کسی جگہ جو ہے وہ آ, پانی مانگا گھر میں اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پانی نہیں دیا اس پر ہاتھاپائی ہو گئی اس پر جھگڑا ہو گیا اب یہ پانی نہ پلانا کہ اتنا بڑا گنا نہیں اتنی بڑی بات نہیں کہ ہاتھاپائی ہو جائے کہ گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے لیکن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں عدم برداشت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں جب تو وہ پھر جو ہے نا فساد بہت کا فساد بھی. کا سبب بنتی ہیں اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرو اپنے خیالات کو کنٹرول کرو ان کو اپنے قابو میں رکھو کیوں اگر کنٹرول نہیں کرو گے خیالات کو تو وہ تمہارے خیالات تمہاری باتوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے وہ جو خیالات ذہن اور دماغ کے اندر موجود ہیں وہ باتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے اور پھر فرمایا کہ اپنی باتوں پر بھی نظر رکھو کیونکہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ باتیں تمہاری عادت بن جائیں گی اچھی ہے یا بری اس پر خود ہی ہمیں غور کرنا ہے وہ جو باتیں ہیں وہ عادت میں شمار ہو جائیں گی عادت بن جائیں گی اور پھر فرمایا کہ اپنی عادتوں پر بھی نظر رکھو اپنی عادتوں پہ غور کرو کیونکہ یہ تمہاری عادتیں ہی تمہاری شخصیت بن جائیں گی جیسی عادت بندہ جو ہے اپنی, اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے لہذا اپنے خیالات کو پہلا جو نقطۂ ابتدا ہے اسی پر کنٹرول کریں خیالات ہی ایسے نہ ہونے دیں دل میں ان کو جگہ ہی نہ دیں آگے کے فساد سے نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی بالخصوص ماہرین نفسیات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عادتوں کو اٹھائیس سال کی عمر تک بدلا جا سکتا ہے بآسانی با بدلا جا سکتا ہے اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جو نوجوان طبقہ سن رہا ہے اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنے کی ابھی سے کوشش کریں اور جب عادتوں کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ کے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی بات ہو جائے آپ کے سامنے بڑے سے بڑا فساد ہو جائے لیکن آپ کی عادت برداشت کرنے کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ برداشت کریں گے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ غلام محید دن بھائی پانچ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اختتامی طور پر کیا علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نرمی دور کر لی جائے تو وہ اس کو اے ابدار بناتی ہے حدیث شریف میں یا کسی بزرگ کا فرمان ہے غالباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو غصے میں کتنا اچھلتا ہے اللہ کہیں اب کی اچھال تجے جہنم میں نہ اچھائے کیونکہ غصے میں انسان خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے اور غصے میں یہ نہیں دیکھتا میں کیا بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے تو یہ سارے غصے کے معاملات ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا اس کو روکا نہیں جا سکتا انسان اپنے اندر احساس پیدا کرے ہم یہاں کتنے فضائل بیان کر لیں کتنے ہی سلسلے کر لیں لیکن جب تک اپنے اندر احساس کی کیفیت پیدا نہیں کرے گا تو وہ نہیں بدل سکتا مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے میں کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی اور جو اپنے آپ کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتی اللہ مم. تعالیٰ اس کی تقدیروں کو نہیں بدلتا اللہ اس حالات کو نہیں بدلتا تو مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی حالت بدلنے پر قادر نہیں ہے وہ تیار ہی نہیں ہے تو آسمان سے فرشتہ کیوں نہ اتر جا وہ نہیں بدل سکتا اللہ بے نمازی اللہ بولے مجھے نمازیں پڑھنی نہیں ہے شرابی بولے مجھے شراب چھوڑنی نہیں ہے برو کی صوبہ چھوڑنی نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہنے والا یہ کہے کہ میں پانی میں ڈبکی بھی لگا ہوں اور گیلا بھی نہ ہوں اللہ تو یہ اللہ کیسے ممکن ہے اپنی عادتوں پہ غور کرنا ہوگا اپنے خیالات پر غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی پر اپنے گریبان پر گرے میں ہمیں خود ہی جھانکنا ہوگا اگر اچھا انسان بننا ہے وہ راشد بھائی اختتامی طور پہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے میں ایک آخری پہلو جو ہے اس پر ان کے کچھ کلام کرنا چاہوں گا جی. ایک تو ہم نے کافی کلام اسی پر کیا کہ برداشت ہمیں پیدا کرنی چاہیے جی. تحمل برد باری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں برداشت نہیں کرنا یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اس سے ہم درگزر نہیں کر سکتے اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے ہمارا دنیا بھی یہی ہے جہاں برداشت نہیں کرنی ہوتی وہاں برداشت ہاں کرنا ہاں بالکل یہ مثال <laughs> کے طور پر ان کے بچے آپ کا نماز نہیں پڑھ رہا اور हم آپ हم کہتے ہیں چلو یار سونے دو نہیں हم اب हم بچے کو اٹھائیں اٹھا کر نماز پڑھائیں آپ کے بچوں کے امی نماز نہیں پڑھ رہی وہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے استاد ہے شاگرد کو کچھ غلط کام کرتے دیکھتا ہے اب وہاں پر برداشت کرنا گویا کہ اسے جری بنانا ہے کہ اب اور کرتے رہو وہاں استاث برداشت نہ کریں استاد کے سامنے طالب علم بھی کرتا ہے یہاں پر وہ برداشت نہ کریں تو اس کی تربیت کرنا ضروری ہے آپ دیکھیے احدیث تہذیبات میں بھی ہمیں اس کی ان کے ترغیب ملتی ہے نبی پاک علیہ الصلاح وسلام کا فرمان ہمارے سامنے ہے من رنکم من کرن تم میں سے جو یعنی کہ دیکھے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بدل دے اپنے ہاتھوں سے بدل دے یہاں پر یہ نہیں کہ چلو میں برداشت کر لیتا ہوں آپ جس گاڑی میں وہاں پر گانے بج رہے ہیں آپ کہتے ہیں چلو جانے دو آپ اپنا منصب کے مطابق آپ سمجھائیں آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں تو روکیں اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو حدیث پاک میں اگلا مرتبہ بیان کیا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان سے کرو اپنی زبان سے روکو, روکو اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانو جی برداشت کا تعلق تو دل سے ہے نا برداشت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا اظہار اپنے عمل سے نہ کریں اپنے اعضاء سے نہ کریں اور غذب اور غصے کا تعلق کیا ہے کہ وہ انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے یہی علماء نے فرق بیان کیا ہے غضب کا اور اس کا تحمل کا کہ اپنے غصے کو ضبط کرنا اس کو آزا کے ذریعے ظاہر نہ کرنا یہ ہے برداشت اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دعا بھی کرتا رہے اچھوں کی صحبت بھی اپناتا رہے اور میں تو عرض کروں گا کہ خاص طور پر اگر برداشت سیکھنی ہے موجودہ دور میں تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے سیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھیے امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھیے یعنی آپ کی مسکراہٹ اتنی دیر تک مدری مذاکرے میں مسکراتے رہنا کتنے اسلامی بھائی ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی مسکراہٹ دے کر ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے خوشیاں بانٹیے انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی اچھوں کی صحبت اپنائیے انشاءاللہ شاء اللہ اچھائی آپ کے اندر پیدا ہوگی بالکل بہت اچھی باتیں کی بہت سارے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوا دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ آتا فرمائے جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرمائے میں آخر میں یہ آپ کو مدنی پھول دوں گا کہ برداشت کرنا سیکھیں اگر آپ برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا میں آپ تنہا رہ جائیں گے کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دل سے لوگ آپ کی عزت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری معاملات میں کاروباری دنیا میں آپ کی عزت ہو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہو برداشت کرنا سیکھیں ورنہ اگر آپ برداشت نہیں کریں گے آپ کے گھر والے بھی آپ کے مخالف ہوں گے آپ کے کاروباری دنیا کے افراد بھی آپ کے مخالف ہوں گے خاندان والے محلے والے رشتے دار سب آپ کے مخالف ہوں گے وہ اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے تو مروتن تو دے رہے ہوں گے محبت میں نہیں دے رہے ہوں گے لہٰذا برداشت کرنا سیکھیں ورنہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آپ تنہ تنہا رہ جائیں اور آپ کا پرسان حال نہ ہو اللہ ربرعزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا بھی انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کو دیکھیں گے آمین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ محمد